الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عمادنا من اهده الله ومن يدلله فلا هادي له ونشهد والله لا إلا الله وحدا وحدا وحده لا شريك له ونشهد ونسيدنا وسندنا وهبيبنا وتبيبنا وَتَبِيبَ قُلُوبِنَا وَشِفَاعَنَا وَشَفِيعِنَا وَسَدُورَنَا وَمَلْجَعَنَا وَمَأْوَانَا مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَادُ فَأَوْظُمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمسكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل سد اللہ کریماربیو منو سلو علئی وسلموا تسلیم اللہ وسلم على سے گدنا وم محمد اعلیٰ سے گدنا وم اولانا محمد وبارک وسلم محبت ذوق شوق رقیدت کے ساتھ تمام حضرات مل کر حدیے درد سلام پیش فرمائیں اصار تو سارا کا یار رسول اللہ اصار تو سارا کا یا حبیب اللہ اور والسلام عليك يا یار رحمت اللہ اور سالات کا یار شفیع المذنبين نبین ہم دو کے بعد واجم واجب سلامت سمین محترم مود تک سین حضرات الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان و انم ہے کہ اس نے آج ہمیں ماہ رمضان المبارک کی انتیسویں شب کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ایک تو انتیسویں شب ہے پھر جمت الوداع کی مبارک رات ہے اس میں دو فضیلتیں دو خصوصیات جمع ہیں دعا اللہ تعالی آج کی رات کی رحمتیں اور برکتیں اور سعادتیں ہم سب کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ آپ کے دس روزہ اعتکاف میں تربیتی عنوانات پر بیانات ہو رہے ہیں اور آج میں نے جس عنوان پر اظہار خیال کرنا ہے وہ حقوق العباد خصوصاً پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق ہے اور میں نے قرآن مجید فرقان حمید صورت النساء سے اسی عنوان کو بیان کرنے کے لیے آیات مقدسہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنی عبادت کا اور حقوق العباد ادا کرنے کا حکم دیا ارشاد ہاں ربانی ہے کہ واہ ابود اللہ والا تشریکو بھی شعیع او و بل والدین احسانہ و بضل قربا ولی تامہ و المساکین قربا ولجار الجنوب شاطرما ابواللہ ولا تشری کو بھی شعیہ کے تم ال رب کی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ و بال والدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو و بزل قرما ولیتامہ ول اور جو رشتے دار ہیں جو یتیم ہیں جو مسکین ہیں ولجارض القربا اور قریب کے رشتے دار پڑوسی ولجار الجنوبی اور دور کے پڑوسی ان سب کے حقوق ادا کروں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ قرآن مجید فرقہ حمید کی اس آیت مقدسہ میں جورت جو النساء کی ہے اس آیت سے پہلی والی آیات کا اگر مطالعہ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی بی کے حقوق کو بیان کیا ہے گھر کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے معن بعد اس آیت مقدسہ میں اپنی عبادت کا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا یتیم اور مساکین کے حقوق ادا کرنے کا پھر پڑوسی چاہے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر غور کیا جائے تو انسان کی نفسیات کے بالکل مطابق ہیں کہ جب میاں بیوی بی کے حقوق کو بیان کیا تو مان بات اس بات کا اعلان کر کے اس بات کو واضح کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حقوق کو پڑھنے کے بعد تمہارا تعلق گھر اور گھر والی تک ہی محدود ہو جائے بلکہ تمہارے اور تمہاری گھر والی کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں کہ جن کے حق تم پر ہیں اور سب سے زیادہ حق تمہارے خالق و مالک کا ہے پھر تمہارے ماں باپ کا ہے پھر تمہارے رشتے داروں کا ہے پھر یتیم اور مساحم کا ہے پڑوسیوں کا ہے رشتے دار پڑوسی ہیں تو زیادہ حقدار ہیں غیر رشتے دار ہیں تو اس کے مقابلے میں حق کم ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشادات اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ کو پڑھا جائے سمجھا جائے تو حقوق العباد کو اسلام نے کتنی زیادہ اہمیت دی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے اور پھر حقوق العباد میں جو پڑوسی کو ہمسائے سائے کو حق دیا ہے انسان اسے پڑھتا ہے اور حیرت میں گم ہوتا ہے کہ کس حد تک اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا اور عام یہ جملہ مشہور ہے کہ ہم ماں جایا ہم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ہی ماں کا بیٹا یعنی جو پڑوسی ہیں اکٹھے رہتے ہیں ان کی مثال ہم ماں جایا کہ جیسے ہماری ہی ماں نے اسے پیدا کیا تو اس حد تک کہ جیسے ایک اپنے بھائی سے تعلق ہوتا ہے پڑوسی سے بھی تعلق اسی نوعیت کا ہونا چاہیے اب پڑوسی کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہی ان تینوں قسموں کو بیان کیا گیا جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پڑوسی تین قسم کے ہیں ایک وہ پڑوسی ہے جس کے تین حق ہیں ایک وہ پڑوسی ہے جس کے دو حق ہیں اور ایک وہ پڑوسی ہے جس, کے جس کا ایک حق ہے وہ پڑوسی کے جس کے تین حق ہیں وہ وہ ہے کہ جو رشتے دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے یعنی ایک تو اس کے رشتے دار ہونے کا حق ایک اس کے پڑوسی ہونے کا حق اور ایک اس کے مسلمان ہونے کا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق بھی اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے اور ایسا پڑوسی کے جس کے دو حق ہیں وہ, وہ پڑوسی ہے کہ جو مسلمان ہے تو ایک مسلمان ہونے کا حق اور ایک اس کے ہمسائے ہونے کا حق اور ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا صرف ایک ہی حق ہے اور یہ وہ پڑوسی ہوتا ہے کہ جو کوئی غیر مسلم ہو اس کا حق بس اتنا ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پڑوسی کی تین قسموں کو بیان کیا ہے ہمسائے کے ادب و احترام کا درس جس طرح ہمارے دین اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یا قرآن کریم فرقان حامید کی آیات مقدسہ سے ملتا ہے اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ کسی اور مذہب میں اس حد تک حقوق بیان نہیں کیے گئے کہ جتنے حقوق اسلام نے بیان کیے یہاں تک کہ اسلام راستے کے حقوق بھی بیان کرتا ہے کہ آپ جس راستے سے گزرتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں اس جگہ کا بھی حق ہے اس راستے کا بھی حق ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں پڑوسیوں کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا ارشاد ہے جس کی راویہ حضرت ملممین حضرت عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رہا ہے آپ فرماتی ہیں کے نبی کلیم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پڑوسی کے بارے میں اتنی بار وسیعت کی ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید پڑوسی کو میری جائیداد کا وارث بنا دیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علّان کے جبرائیل نے اتنی بار پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا اس کے بارے میں بار بار مجھے اتنی وصیت کی کہ یوں لگا کہ جیسے پڑوسی کو وراثت میں حق دینے کا اعلان ہو جائے گا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ لا یو اللہ لا اللہ تین مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے تو صاحب کے رام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے نبی آباد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی کے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے اس کی شرارتوں کی وجہ سے تنگ ہے بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ سرکار نے خود فرمایا واللہ اللہ یمنو وہ مومن نہیں ہے اللہ کی قسم کہ جس کا پڑوسی اس کی زبان سے تنگ ہے اور اس کی شرابتوں کی وجہ سے پریشان ہے کسی آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر گزارش کی عرض کیا کہ یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے بہت عبادت گزار ہے ساری ساری رات اللہ کی ع کرتی ہے اور اپنا مال بھی خیرات کرتی ہے صدقہ بھی بہت کرتی ہے اللہ کے نام پر بہت مال خرچ کرتی ہے لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان کی ایجاد سے محفوظ نہیں وہ اضا دیتی ہے انہیں گالی گلوچ کرتی ہے تانا و تشنی کرتی ہے یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس کی نمازوں کی کیا حیثیت ہے اس کے صدقہ اور خیرات کی کیا حیثیت ہے یہ رات بھر وہ شبداری کرتی ہے جاگتی ہے عبادت کرتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما لا خیر ہا ہیا من اہل نار الادب المفرد بخاری کی روایت ہے سرکار نے فرما کہ اس کے لیے اس کے ان اعمال میں کوئی بھلائی نہیں ہے ہیا من اہل نار وہ جہنمیوں میں سے ہے تو بعض لوگ بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے اپنے آپ کو عبادت ارائی میں لگا دیتے ہیں لیکن ان کی زبان سے ان کا پڑوسی محفوظ نہیں ہوتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق فرما دیا کہ ان کی اس عبادت میں ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں بلکہ وہ جہنویوں میں سے کہ وہ عورت حضور کے زمانے میں ہے اور اتنی عبادت کرتی ہے خیرات بھی کرتی ہے اور سرکار اس کے بارے میں فرما رہے تو ہم اپنے حوالے سے حساب لگا لیں کہ پھر ہمارا شمار کہاں تک آتا ہے نبی باغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ پڑوسی کی بہت زیادہ عزت اور تقریم کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد سرمایا کہ من یؤمن اللہ والیوم آخر حضرت ابو حرانا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من کان لیسمت وہ من کا نیومن بلّہ ول یوم فل یو کرم جا رہ بخاری اور مسلم دونوں نے اسے روت کیا ہے سرکار نے فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات اپنی زبان سے کہے ورنہ اپنی زبان کو بند رکھے خاموش رہے پھر فرمایا جو اللہ اور اس یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھل یوکرم جا رہا اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت اور احترام کرے پھر فرمایا من کہا نہیں ہو میں نے بدلا پھل یوم لا کر پھل یوکریم دہی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت اور تقریم کرے ندی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدی سے مبارکہ میں تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے ہر وقت اچھی بات ہی نکالے مومن کو زیب نہیں دیتا کہ اس کی زبان سے کوئی بد بات نکلے بری بات نکلے گاندھی گلوچ نکلے یا تارا اور تشنی نکلے فرمایا مومن کو چاہیے کہ اگر وہ اچھی بات بولتا ہے تو بولے ورنہ وہ خاموش رہے اور فرمان بھی ہے کہ من ساکتا تھا جا جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا وہ نجات پا گیا تو یہ زبان انسان کو بہت سے ببال میں بہت سی تکلیفوں میں مبتلا کرتی ہے تو سرکار نے فرمایا کہ بولنا تو اچھی بات بولو ورنہ چپ رہو دوسری بات فرمائی کہ فل یکرم کریم جا رہا ہوں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت اور تکریم کرے پڑوسی کا ادب و احترام کرے اسی لیے فرمایا گیا کہ مسلمان کے لیے یہ بہت سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس کا گھر بڑا فراغ ہو اس کا پڑوسی نیک ہو اور اس کی سواری آرام دہ اور پسندیدہ ہو فرمایا کہ جس کے پاس یہ تین چیزیں آ جائیں جس مسلمان کے پاس وہ مسلمان بڑا خوش قسمت ہے اس کا مقدر بہت اچھا ہے تو پڑوسی کا نیک ہونا جب اتنی خوش قسمتی کی بات ہے تو ظاہر ہے پھر بحثیت پڑوسی ہمیں بھی اس کو اتنا ہی قدا کرنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے اتنے اچھے بن جائیں کہ اس کا پڑوسی ہم ہم سے اتنی لیے کی ہو تاکہ اس کو ہم سے خوش ہو جائے اور اس کی زندگی راحت اور آرام کے ساتھ گزر رہی ہو عجرت الاسلام حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاش حت القلوب اس حوالے سے حضرت ابن مقفع کے حوالے سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مقفع کا ایک پڑوسی تھا اس پڑوسی کو ادائے گی یہ قرض کے لیے مال کی ضرورت تھی لیکن اس کے پاس مال نہیں تھا اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنا مکان بیچ دوں کہ قرض خواہ تنگ کر رہا ہے لہذا مکان بیچ کر اس کا قرض ادا کر دیا آزاد حضرت ابن مقفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتا چلا کہ میرا پڑوسی اپنا مکان صرف اس لیے بیچنا چاہتا ہے کہ وہ قرض خواہ کا قرض ادا کر دے تو حضرت ابن مقفر کہے اور جتنی اس کی مکان کی قیمت لگی وہ اس کو قیمت دے دی اور فرمایا یہ میری طرف سے تو قرض ادا کر دے اور مکان بھی تیرا ہے تو اپنے مکان ہی میرا ہے یہ پڑوسی کے ساتھ اس حد تک اس نے سلوک کا درس قرآن اور عزیث نے دیا اور ہمارے بزرگان دین نے اس پر عمل بھی کیا تو حضرت ابن نے نے فرمایا یہ میری طرف سے حدیہ ہے اسے قبول کر لے اور یہ مکان تیرا ہی ہے تو اپنے مکان میں رہ حضرت سلطان العالقین حضرت با یزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا ایک پڑوسی تھا جو آتش پرست تھا غیر مسلم تھا کافر تھا وہ سفر پر گیا ہوا تھا اور اس کی بیوی اور بچہ گھر میں اکیلے تھے اور بچہ بالکل شیرخوار تھا جب رات ہو جاتی تو بچہ اندھیرے کے باعث رونے لگتا کہ اس کے گھر میں چراغ نہیں تھا اور بہت زیادہ بل بلا کر روتا تو حضرت بائی عزید گسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو وجہ معلوم ہوئی کہ بچے کی رونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندھیرے میں ڈرتا ہے اور گھر میں جلانے کو چراغ نہیں تو حضرت بائی عزیز گسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ جب سورج غروب ہوتا اندھیرا چھانے لگتا تو اپنے گھر میں اپنا چراغ جلا کر جا کر پڑوسی کے گھر میں رکھ کر آ جاتے خاموشی کے ساتھ جاتے چراغ چھوڑ کر آ جاتے اللہ کا ایک اپنا چراغ اپنے ہاتھ سے غیر مسلم کے گھر میں چھوڑ کر آ رہا اتنا حق ہے اور وہ بچہ جب اس روشنی کو دیکھتا تو وہ خوش ہو جاتا اور اس کا رونا بند ہو جاتا جب تک آپ کا پڑوسی نہ آیا آپ مسلسل روزانہ یہ عمل کرتے رہے پڑوسی طویل سفر سے کافی دنوں کے بعد واپس آیا تو اس کی بیوی بی نے یہ سارا واقعہ بہن دیا تو آپ کا وہ آتش پرست پر پڑوسی آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہوا آپ سے ملاقات کے لیے آیا اور اس نے آپ سے کلمہ پڑھا اور دائر اسلام میں داخل ہو گیا گویا دیکھیں کہ اللہ تعالی جب بندے اللہ تعالیٰ کے وری کہ اس نے اخلاق سے متاثر ہو کر بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اللہ کے ولی کے چراغ کی برکل سے آتش پرس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا چراغ روشن کر دیا تو اللہ کے ولی کے ہاتھ سے کوئی چیز لگی ہو وہ کسی کے گھر میں چلی جا تو وہ ایمان کا نور آ جاتا ہے ایک بات تو یہاں یہ بات واضح ہوئی. دوسری سلطان العالفی حضرت بائی عزیز مستانی رحمت اللہ تعالی جیسا آدمی اپنے گھر میں خود چراغ جلا کر پڑوسی کے گھر میں جا کر دے رہا ہے تاکہ اس کا بچہ جو اندھیرے میں ڈر اور خوف کی وجہ سے رو رہا ہے اس کا وہ ڈر اور خوف جاتا رہے اور وہ اس روشنی میں آرام اور سکون کے ساتھ کھیلتا رہے بخاری اور مسلم کی رواد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بادگاہ میں عرض کی گئی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گنا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی بنانا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یہ سب سے بڑا گنا ہے عرض کی یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون سا گنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد بڑا گنا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دینا کہ اگر وہ میرے ساتھ کھائیں گے تو میری روزی رزق میں کمی آ جائے گی میں ان کو کہاں سے کھلاؤں گا کہاں سے پورا کروں گا اس خوف سے اگر کوئی اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے کہ میں رزق کیسے کھلاؤں گا حضور نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گنا الفیقی یاسلہ پھر اس کے بعد کون سا گنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اس کے بعد سب سے بڑا گنا یہ ہے کہ اپنے ہمسائے اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے اور ایک جگہ آپ صلی اللہ سلم فرمایا کہ آدمی دس عورتوں سے زنا کرے اس کا گنا اس سے کم ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے اس حد تک احترام یہ اس تک پڑوسی کا اس کی بیوی کا اس کے بچوں کے احترام کا درد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا یعنی ان تمام حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے جو میں نے آپ آزاد کے سامنے پیش کی ہے ان تمام حدیث کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ ہم پڑوسی سے ایسا سلوک روا رکھیں کہ جس میں کسی قسم کی اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو بلکہ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ہنڈیا کی خوشبو سے بھی اپنے پڑوسی کو ازیت نہ پہنچاؤ اپنی ہنڈیا کی خوشبو کہ جب انسان سالن ہے تو زیادہ خوشبو تو باہر جائے گی سرکار نے فرمایا کہ اس سے بھی اسے ازیت نہ پہنچاؤ بلکہ جب تم اپنی ہنڈیا میں شوربہ بنا رہے ہو اور تمہارے اپنے گھر کے افراد اتنے کہ وہ بڑی مشکل سے پورا ہوگا سرکار نے فرمایا اس میں ذرا زیادہ پانی ڈال دو تاکہ زیادہ شوربہ بن جا اور اس میں سے کچھ سالن لے کر اپنے پڑوسی کو بھی پہنچا دو تاکہ آپ کا ہم بھی آپ کے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جائے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی سی چھوٹی سی بات میں آپ نے اس حد تک تعلیم دی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسی کا کتنا خیال رکھنا ایک مسلمان پر لازم اور ضروری ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو اپنے ہمسائے کو اس کی ہوار روک کر بھی تصدیت اور تکلیف نہ پہنچاؤ اور فرمایا کہ اپنی اس کی مرضی کے خلاف اپنے گھر کی دیوار نہ چناؤ یعنی اونچی نہ کرو کہ جس کی وجہ سے پڑوسی کو ازیت اور تکلیف ہو جائے اگر ساتھ والی دیوار کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے تو نبی پاک نے فرمایا کہ پہلے اپنے پڑوسی سے جا کر اجازت مانگو حالانکہ گھر اپنا ہے زمین اپنی ہے پیسہ ہم نے لگانا ہے لیکن جا کر اس سے پوچھا جائے کہ یہ دیوار اونچی کرنا چاہتا ہوں تمہیں میں کوئی اس پر اعتراض تو نہیں کوئی تکلیف تو نہیں اور اگر اسے تکلیف نہیں تو پھر اونچا کرنے میں کوئی حرض نہیں اور اگر اس دیوار کے اونچا کرنے کے بعد اس کی ہوا رکتی ہے تو سرکار دور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا آپ نے پڑوسی کو عذیت اور تکلیف پہنچائی اب دیکھنا یہ ہے کہ پڑوسی کی حد کتنی ہے پڑوسیوں کی حدود کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پڑوسی صرف وہ نہیں کہ جو ساتھ والا ہے بلکہ آپ نے احشار فرمایا کہ ارا ان ناروائین دار جارم فرما ارا خبردار اچھی طرح جان لو کہ پڑوسی چالیس گھروں تک ہوتے ہیں یہ پڑوسی کی حد ہے یعنی صرف ایک ہی پڑوسی نہیں بلکہ آپ کے دائیں بائیں چالیس گھر تک جتنے بھی ہیں وہ پڑوسی ہیں کیونکہ امام ظہری رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث کی تشریح یہی کی ہے کہ ماں بئی نہ مین خلف ہی وان یمین ہی وان شیمالی پر سامنے کے چالیس گھر پیچھے کے چالیس گھر یعنی گھر کی طرف اور دائیں طرف چالیس پان طرف چالیس گھر یعنی چاروں طرف سے چالیس چالیس گھر تک وہ پڑوسی ہیں اب زیادہ حق کس کا ہے جو زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ الحق للقریب سم البعید حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عالم کی دو ہمسائیاں تھیں نبی آباد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دو ہمسائیاں ہیں آپ ارشاد فرمائیں کہ زیادہ حق کس کا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جس ہمسائی کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے جس کا دروازہ جتنا قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے اور پھر اس کے مقابلے میں جس کا دروازہ جتنا دور ہے اس کا اتنا حق ہے اب چالیس گھر دائیں بائیں آگے پیچھے اگر انسان دیکھے تو ظاہر اتنی وسعت نہیں اگر کسی کو اللہ نے دیا تو وہ چالیس گھروں تک پہنچا ہے جو حصہ ہے ورنہ کم از کم جو قریب کے پڑوسی ہیں ان تک ان کا حصہ ضرور پہنچایا جائے اور اپنے معاملات میں ان کو شریک کیا جائے حدیث مبارکہ میں یہاں تک بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برے ہمسائے کی ہمسائے سے پناہ مانگی اللہ کی بادی کی آؤ بھی کا من جار سوئی تھی دار لاما یا اللہ میں تجھ سے برے پڑوسی کے پڑوس سے پناہ مانگتا ہوں نبی پاک صلیم اپنی زبان ہے دفعہ اس طرح دعا مانگ رہے کہ بڑے پڑوسی سے اللہ تعالیٰ مجھے پناہ عطا کرے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑوس میں اگر کوئی برا شخص آ جائے یہ پڑوسی غلط ہو گالی خروش کرتا ہو تالا و تشنی کرتا ہو تو یہ بڑی عذیت ناک بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ ول وسلم کی بادگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے عرض یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے ازیت دیتا ہے گالیاں دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ رحمت اللہ علمی آپ نے اسے ارشاد بنا کہ ایسا کرو اپنے گھر کا سامان اٹھا کر بار بیچ چوراہے میں راستے میں رکھ دو اس نے ایسا ہی کیا اب جو بھی گزرتا وہ پوچھتا وہ کہتا کہ پڑوسی سے تنگ آ گیا ہوں تو وہ گزرنے والے اس پڑوسی پر لا کرتے اس کو بڑی تکلیف ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوسی کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں نے مجھے دکھ پہنچایا ہے سرکار نے فرمایا کیسے دکھ پہنچایا اس نے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نہیں لوگ مجھے لانت کر رہے ہیں میرے پڑوسی نے اپنا سامان بار رکھا ہوا یہ مجھے دکھ پہنچا رہا ہے نبی اپاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اثرات تبدیل ہوئے اور فرمایا کہ ان لوگوں سے پہلے اللہ تعالی نے تجھ پر لانت کی ہے اب اس کو سمجھ میں آئی کہ میں کس مقام پر کیا بات کہنے آیا ہوں تو فوراً نبی پاک کے قدموں میں گرا معافی مانگنے لگا اور پکا وعدہ کیا کہ یا صلی اللہ آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پڑوسی سے فرمایا کہ تو اپنا سامان اپنے گھر میں رکھ لے تو پڑوسی نے ازیت دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا سامان باہر رکھوا کر عام لوگوں کے ذریعے اس پر لانت کروائی اور فرمایا کہ جو پڑوسی کو ازیت دیتا ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لالت ہوتی ہے دراصل یہ ساری احادیث کا نچوڑ یہ ہے کہ پڑوسی کا معاملہ بڑا نازک ہے اگر غور کریں تو بہت نازک معاملہ ہے اور اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے ان تمام روایات کا لحاظ رکھنا ہم کو ہم پر لازم اور ضروری ہے اور کسی شاہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام لے سانس بھی آہستہ نازک ہے بہت کام آفاک کی اسکار کہے شیشہ گری کا اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو اکائیاں بنائی ہیں گھر کی اکائی معاشرے کی اکائی اور پڑوسی کے گھر کی اکائی یہ بڑے نازک رشتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ اس قدر نفسیاتی ہے کہ اگر اس پر ہم غور کریں تو اسلام جس انداز میں انسان کی نفسیات کے مطابق درس دیتا ہے کسی اور مذہب میں یا قوم میں سر درس نہیں ملتا جن یعنی انسان کی اہم نفسیات کے مطابق نبی پاک صلی, صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ میں اس تفصیل کو بیان کیا گیا تاکہ قیامت تک اسلامی معاشرہ اسی طرح پاپروان چڑھتا رہے اور یہاں تک ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی, صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم شاہ فرمایا کہ جب اپنے گھر میں کوئی پھل لے کر آؤ یا اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر اور پڑوسی کے گھر بھیجنا ممکن نہ ہو تو وہ پھل یا چیز پھر اپنے گھر میں چھپا کر لے جاؤ پڑوسی کے بچے دیکھ نہ پائے کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پڑوسی کے بچوں نے دیکھ لیا تو وہ اپنے ماں باپ سے جا کر ضد کریں کہ ہمیں بھی یہ چاہیے اور پڑوسی میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ انہیں دلا سکے تو یوں پڑوسی کو ازیت ہوگی تو نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی چیز جو اپنے پڑوسی کو نہیں دے سکتے اپنے بچوں کے لیے لے کر جا رہے ہو اسے چھپا کر لے جاؤ ورنہ اتنا بل لے جاؤ کہ اس میں کچھ حصہ اپنے پڑوسی کو بھی بھیج دیا جائے اس کو دے دی جائے تاکہ وہ پڑوسی اور اس کے بچے بھی خوش ہو جائے ایک ادس میں یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرشا کی روشنی میں غور کیا جائے تو بات یہ باتی ہوتی ہے کہ یہ سب لطیف احساسات اور نفسیاتی کیفیت پر مشتمل معاملہ ہے یعنی یہ احساس ہے کہ آپ اپنے گھر میں آئے آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے خود کھا لیا بچوں نے کھا لیا آپ کی بیوی نے کھا لیا ماں باپ نے کھا لیا بہن بھائیوں نے کھا لیا تو یہ احساس ہر رقم گزرے کہ میرا پڑوسی اس کی کیا کیفیت ہے تو یہ انتہائی لطیف احساس ہے یہ کب ہوگا کہ جب انسان اس پر توجہ دے گا اور معاشرے کی بنیادی اکائی بے شک گھر ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے میاں بیوی اپنے ماں باپ کے حقوق بھی ادا کریں ان کی خدمت بھی کریں لیکن معاشرے کی دوسری اکائی اگر اسلام نے کسی چیز کو قرار دیا ہے تو وہ پڑوسیوں کے حقوق ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ انتہائی محبت اور شفقت کا معاملہ کیا جا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے تو اس حد تک پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا درس دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کسی آدمی کا پڑوسی اس کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار اس کے ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حقدار اس کے ماں باپ اس کے رشتہ داروں کے بعد اگر قرآن ردیث نے کسی کو انسان کے حسن سلوک کا حقدار ٹھہرایا ہے تو وہ انسان کا پڑوسی ہے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عربا فرماتے کہ سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یس ایمان الربد حتہ یس سکیم ولا یس سکیم و کلب حتیہ یس سکیم لسان ہوں ولا ید خل المن الجنت مبارکہ جسے مسلم نے رواد کیا ہے اور جس کے رابی حضرت مالک بن انس ردی اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا کہ اس آدمی کا ایمان درست نہیں ہے جب تک اس کا کلب درست نہ اور فرمایا کا کلب درست نہیں کہ جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے اور فرمایا والا ید ہو جنت حتہ یا مانا جا رہا اس وقت تک کوئی مومن جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی زبان سے کی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو تو انسان کی یہ زبان بڑی اذیت دیتی ہے تکلیف دیتی ہے اگر اچھے انداز میں استعمال لاؤ بعض لوگوں کی زبان بڑی تلخ ہوتی ہے بعض کی بڑی شیریں ہوتی ہے کہ بات کرتے ہیں تو دل میں لگتی ہے دل چاہتا ہے کہ یہ بولتے رہیں اور ان کی گفتگو گفت سنتے رہیں اور بعض اس طرح تانا اور تشنی کے تیر پھینکتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اس محفل سے اٹھ کر چلا جاؤں تو زبان تکلیف دیتی ہے نبی یہ صلی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں وہ مومن کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ بات مومن کی ہو رہی ہے منافق کی نہیں غیر مسلم کی نہیں عام مسلمان کی بھی نہیں بلکہ سرکار نے فرمایا اور ولا ید خل المن یعنی <الْجَنَّدَة> مومن کہ جو اسلام جس کے اندر راسخ ہو چکا ہو ایمان کامل ہو گیا مومن وہی بنتا فرمایا وہ مومن کبھی جنت میں نہیں جائے گا کہ جس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت نیک و متقی پرزگار ہو اس کی زبان سے بھی اس کے پڑوسی کو اذیت ہو سکتی ہے یہ کوئی لازم نہیں کہ وہ بڑا عبادت گزار ہے بڑا تہجد گزار ہے بہت صاحب علم و فضل ہے بہت متقی پرزگار ہے اور وہ جو چائے کرتا رہے جس کو چائے ڈانٹ دے جس کی چائے گالی گلوچ کرے اور اس کا یہ سارے معاملہ سلامت رہیں گے نہیں سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی مومن جنت میں نہیں جائے گا کہ جب تک اس کا پڑوسی اس کی زبان کی اذیت سے محفوظ نہ ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر یوں بھی وضاح فرمائی کہ من اکرم جا رہا و من اذا جارہ لانا اللہ ملائے جماعل فرما جس نے اپنے پڑوسی کی عزت اور تقریم کی اس کے لیے جنت واضح ہو جاتی ہے اور جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی لاہن اللہ الملۂ وجماؤ اللہ تعالیٰ کی اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اس پر لانت ہوتی ہے تو انسان جو اپنے پڑوسی کو ازیت دیتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو لانت کا مستحق بنا رہا اس لیے انسان کو چاہیے اور خصوصا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کی عزت اور تقریم کو بجا لائیں اور اس کے ساتھ وہ سلوک وہ طریقہ روا رکھیں کہ جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم نے پسند فرمایا ہے پھر ذات مقدسہ نے جو میں نے آپ آزاد کے سامنے تیراوت کی کہ وابلّہ ولا کشرق وبی شعی و بل والدین اخسانہ وب ذلقربا ولی ادام ول والجار ولجار ذیل قربا جم یا کے ساتھ ہی اور پھر مسافروں کا ذکر ہے مہمانوں کا ذکر ہے کہ ان کے بھی حقوق ادا کیے جائے یعنی حقوق الباد اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے جہاں ماں باپ کے حقوق بتائے میاں بیوی کے حقوق کو بیان کیا اولاد کے حقوق بیان کیے اور اسی طرح ماں باپ کو جس بات کا درج دیا کہ اپنی اولاد کے حقوق کو بیان کرے اور امام اور مختوی کے حقوق بیان کیے گئے اسی طرح یتیم فقراء، مساکین پڑوسی رشتہ دار پڑوسی غیر رشتے دار پڑوسی ان تمام کے حقوق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مسافر کے حقوق بیان کیے گئے دوست کے حقوق بیان کیے گئے اور یہاں چونکہ رمضان المبارک آخری ایام میں ہو سکتا ہے کہ آج رمضان المبارک کی آخری شب ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل مزید اللہ تعالیٰ ایک دن کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں مزید عطا فرما دے لیکن اگر آج آخری شب بھی ہوتی ہے تو, تو بھی کوئی غم کی بات نہیں بلکہ اہل ایمان کے لیے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انتیس روزوں پر عید ہو جائے تو ثواب بارہ تیس کا ہی ملتا ہے یعنی بغیر محنت کے ثواب مل جاتا ہے تو سی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اگر 30 روزہ رکھیں گے تو زیادہ ایک محنت پیشہ کا کرنے کے بعد پھر اس کا جو ثواب ملے گا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انتیس کے ہوں یا تیس کا رمضان ہو ثواب تیس ہی کا ملتا ہے کیونکہ نبی پاک کے زمانۂ اک دس میں کل نو رمضان آئے اور نو رمضان میں سے غالباً صرف دو تیس کے تھے بقیہ سب کے سب انتیس کے تھے اس لیے عید کا دن ہوتا ہے دو تین دن تک آپ بھی دوست و احباب سے ملنے جاتے ہیں رشتے داروں کو ملنے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ آپ کو ملنے آتے ہیں مہمان نوازی ہوتی ہے تو ایک دو حادی اس حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے حوالے سے کیا درس دیا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو دوست کے حقوق اور مسافر کے حقوق بیان کیے گئے اس کے ذمن میں مہمان کی کتنی عزت و تقریم کا اسلام نے ہمیں طرف دیا وہ بھی سماج فرما رہے نبی صلی اللہ فرما فکال فقاً فقال فی صبید فقال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم یاط وطلّہ اللہ, اللہ باب من الجلہ حضور نے فرما جس نے اپنے مہمان پر ایک جلم خرچ کیا وہ ایسے ہیں جس نے اس نے اللہ کی راہ میں ایک ہزار دنم خرچ کر دیے ہوں جو ایک روپیہ خرچ کرتا ہے گویا اس کا ثواب ایک ہزار کے برابر تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہزار خرچ کرے گا اس سے کتنا ادر اور ثواب ملے گا پھر فرما ماں میرا حد نادی دئی فو فرما تم میں سے کسی کے گھر اگر کوئی مہمان آ جائے اور وہ اس کی عزت اور تقریم کرے اللہ فتح اللہ اللہ باب من الجنت اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے پھر سرکار کا یہ فرمان کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ خبر دی کہ اندیف اذا دخل القیل المسلم دخلت ما الف برکن و الفرن و غفر اللہ وان و ضنوب اقسر امن ضب دل بحری ورقل اشیا و اطاء ثواب الف شہید و کٹ بل بھکل اقل و صواب حجتن مبرورتن و عمر مقبول و بن اللہ وَمَنْ أَكْرَمَ من اکرم فکا کرم صبع سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھنے کی اور سننے کی برکت ہم نے حاصل کی آئیے اس کا ترجمہ سرکار نے فرمایا بے شک جس مسلمان بھائی کے گھر میں کوئی مہمان جب داخل ہوتا ہے تو وہ صرف مہمان نہیں بلکہ اس مہمان کے ساتھ داخل رکھنا و برا و الف و اس کے ساتھ ایک ہزار رحمتیں اور برکتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں پھر فرمے بغفر اللہ جنوب علی زا نکل اللہ تعالی اس گرو جتنے افراد رہتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تھوڑے بات نہیں پر میں ولاح کان جنوب ہوں من امین زبا دل بہرے وہ وارہ کل اشیات اگرچہ اس کے گنا سمندر کے قطروں کے برابر اور درختوں کے پتوں کے جتنے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے وہ آتا ہوں ثواب آلفی شہید ان کا بناؤ بکلی لکما دن سے اللہ تعالیٰ ایک شہید کا ثواب ایک ہزار شہیدوں کا ثواب عطا کرتا اور اس کے گھر میں مہمان جب کھانا کھاتا ہے وہ جتنے لکمے کھاتا ہے ہر لکمے کے بدلے میں ایک حجے مقبول اور ایک مقبول عمرے کا ثواب اسے دے دیا جاتا آپ دیکھیں کہ اس حد تک مہمان کی عزت و تقریب کا دس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا پھر اسی طرح سرکار نے مزید فرمایا کہ وہ بن اللہ تعالی ال مدینہ تنفیل جنا مدینہ کیسے شہر کو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے کہ جو اپنے مہمان کے مہمان نوازی پر خوش ہوتا ہے اور اس کے کھلانے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک شہر بنا دیتا ہے اور وہ من اکرم دئی پھر فرمایا جو اپنے مہمان کی عزت اور تقریم کرتا ہے فقان نوا کرم صبح نبیہ وہ ایسے جیسے اس نے ستر نبیوں کی عزت اور تقریم کی تو اس حد تک کا و ثواب ہے تو قرآن مجید فرقان حمید صورت النسا کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے جو چند باتیں میں نے آپ کی گوشت گزار کی اس میں خاص طور پر پڑوسیوں کا میں نے ذکر کیا تو پڑوسیوں کے حوالے سے ہمارا اخلاق ہمارا کردار ہماری سیرت ہمارا پیار اور محبت کا جذبہ اس حد تک دل نشیح ہونا چاہیے کہ گویا پڑوسی انسان اپنے دوسرے پڑوسی کو مسلمان بھائی کو اپنا سگا بھائی کی طرح سمجھتا ہو ہر معاملے میں دکھ میں درد میں تکلیف میں بیماری میں میت میں اس کے ساتھ وہ مواصلات کرنے والا ہو اسلام اس بات کا درس دیتا اسلام صرف اس بات کا حکم اور درس نہیں دیتا کہ ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ وابستہ ہو ہم ذکر بھی کرتے ہوں ہم عبادات بھی کرتے ہوں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہوں تہجد بھی پڑھتے ہو روزے بھی رکھتے ہوں نوافل بھی ادا کرتے ہو صدقہ و خیرات بھی کرتے ہو زکوٰۃ بھی دیتے ہو اور ہم اپنی زبان پر کنٹرول نہ کر سکیں اپنے پڑوسی کے حقوق ادا نہ کریں اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہ کریں رشتہ داروں کے ساتھ صلاح رحمی نہ ہو یعنی قرآن نے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنے کا حکم دیا صلاح رحمی کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ رحم اور جذب کا جذبہ ہو یعنی اسلام کی تعلیمات پر اگر غور کیا جائے تو اسلام کی تعلیمات اس قدر دل نشی اور نفسیاتی ہے کہ یہ زندگی کے دونوں پہلوؤں کو محیط ہے زندگی کی صرف ایک پہلو کا درس نہیں دیتی اسلام کی تعلیمات یہ فخت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجاوی کا اسلام نے درس دیا ہو اور بقیہ معاملات زندگی کو چھوڑ دیا اور اسلام نے اسے اہمیت نہ دی ہو بلکہ اسلام کی تعلیمات زندگی کے دونوں پہلوؤں کو محیط ہے اگر اسلام ایک طرف ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ وابستہ کرتا ہے کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کی جائے اللہ کا ذکر کیا جائے مسجد میں جا کر اپنا دل لگایا جائے مسجد کے محاور سے محبت کی جائے تو دوسری طرف یہی اسلام ہمیں سیاست کی گتھیاں سلجھانے کی بھی تلقین کرتا ہے اگر ایک طرف ہمارا دین ہمارا اسلام ہماری انفرادی زندگی کا کے بار ہے تو دوسری طرف ہماری اجتماعی زندگی کو سدھارنے کا بھی درد دیتا ہے اگر ایک طرف اسلام میاں بیوی بی کے حقوق کو بیان کرتا ہے خان کی زندگی کو بیان کرتا ہے تو دوسری طرف معاشرے کے حقوق ادا کرنے کا بھی درخت دیتا ہے یعنی اسلام کی ہر ہر تعلیم پر ہر اعتبار سے وار کر لیا جائے چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے آخر کا معاملہ ہو دین کا معاملہ ہو دنیا کا معاملہ ہو اسلام ہر معاملے میں ایک رہنمائی عطا کرتا ہے اور اسلام نے ایک ضابطۂ حیات ہمیں بنا کر دیا ہے پا مدینہ سرور سینا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام حیات ہمیں عطا کیا وہ زندگی کے ہر معاملے میں ہر سمے میں ہر مسئلے میں ہر موڑ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے بس کمی مجھ میں ہے آپ میں ہے کہ ہم اپنے دین کی تعلیمات کو حاصل نہیں کرتے ان کو پڑھتے نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توقی فرمائے اور اعتقاف کی ان نشستوں میں ان لمحات میں ان بابرکت گھڑیوں میں جو کچھ ہم نے سنا ہے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کل ایک دوست اور ایک بھائی بچے کی طرف سے پیغام ملا تھا کہ میں یہ ڈائری جو میں لے کر آتا ہوں اس کو فوٹو اسٹیٹ کروانا چاہتا ہوں تو عرض یہ ہے کہ ڈائری ایک نہیں دو تین بھی نہیں چار پانچ ڈائریاں ہیں مختلف عنوانات کے حوالے سے لیکن اس میں صرف پوائنٹ لکھے ہوئے قرآن کی آیت لکھی ہے یا حدیث لکھی ہے تو اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا پھر ایک اگر واقعہ تو اس میں اشارہ ہے دو تین کلیمات جیسا کہ ابھی جو واقعہ میں نے پڑوسی کے حوالے سے پیش کیا فقط وہ ایک حدیث کا ذکر ہے ایک کہ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں پڑوسی کی شکایت کی پاس اتنا جملہ لکھا ہوا اگر آپ کوئی فوٹو کاپی کروا بھی لیں گے تو پورا واقعہ کیسے ذہن میں آئے گا تو اس حوالے سے کل میں نے حاجی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ وہ بچہ ڈائری مانگ رہے ہیں میں نے کہا چلے چند کتابوں کے نام بتا دیے جائے ایک کتاب تو داتا صاحب کی بڑی مشہور اور معروف کشف المحجوب اگر پڑھ سکتے ہیں جسے پڑھیں داتا صاحب کو فرمانے کہ جسے مرشد کامل نہ ملتا وہ میری کشف المعدو پڑھ لے اس کے لیے یہی کافی ہے اور اسی کی تعلیمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرشد بھی عطا فرما دے گا اور امام غزالی کی کتاب مکاشفت القلوب کا مطالعہ کریں تم الغافرین ہے اسی طرح امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی حیاء العلوم ظاہر بڑی کتاب ہے پہلے ان چھوٹی کتابوں کو پڑھ لیا جا کیمیہ سعادت ہے اس کو دیکھ لیا جا ایک اردو زبان میں حکایت الصالحین کے نام سے نیک لوگوں کی حقایات میرے خیال میں شہباز احمد چشتی ہیں کچھ انجمن طلبہ اسلام کے ان کی شاہد لکھی ہوئی ہے انہوں نے مختلف کتابوں سے حقایات جمع کی ہیں اور اس کی ترتیب مجھے بڑی پسند یوں آئی کہ انہوں نے پہلے قرآن کی آیات مقدسہ لائے ہر عنوان پر اور میں نے اپنی جو گفتگو کی ہے اس میں سے بہت سا مواد میں نے اس کتاب سے بھی حاصل کیا چند ایک عنوانات میں اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے یعنی اس دفعہ تو اس میں سے کوئی عنوان بیان نہیں ہوا لیکن پچھلے سال جیسے خصیت الہی پر خوف علاحی پر بیان ہوا یا توبہ پر تو اس میں بڑے اچھے عنوانات اور بڑے اچھے بزرگوں کے واقعات ہیں اس کتاب کو لے لیا جائے حقاط اس سال ضیاء القرآن پبلیکیشن چھاپا ہے آپ اس کا مطالعہ کریں ارتکاف میں آئے ہیں یہ چند کتابیں جو تصوف کے حوالے سے اولیا کرم کے حوالے سے ہمیں درس دیتی ہیں ان کا مطالعہ کریں پھر انشاءاللہ شاء زندہ صحبت باقی جو بھی تعلیمات یا جو حوالے پیش کرتے ہیں دعا کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ ول وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے مشکا شریف کیا اگر آپ تفصیلی ترجمہ پڑھا یاد آیا ریاض الصالحین جو میں سوچ رہا تھا حدیث مبارکہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ریاض الصالحین امام النوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ترتیب دیا جو اشار مسلم ہے ریاض کہتے ہیں مجاہدے کو عبادت کو صالحین کا معنی نیک لوگ نیک لوگوں کی ریاضت اور مجاہدہ یہ ایسی کتاب حدیث سے مبارکہ کی کہ زندگی میں جتنی بھی ہم عبادت کرتے ہیں جتنے بھی اعمال خیر ہیں چاہے وہ پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق ہوں لباس سے متعلق ہوں آئینہ دیکھنے سے متعلق ہوں نبی پاک کی تمام احادیث ریاض الصالحین میں امام نوبی نے جمع کی ہیں نیت کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے تمام کی تمام حدیث آپ کو اس ریاض الص میں مل جائے گی کسی بھی سنی عالم دین کا ترجمہ اور اگر تفسیر اس کی کسی نے چھاپ دی ہے میرے علم میں نہیں لیکن ترجمے ہیں بہت سے غالباً الحمد صدیق ہزارو صاحب علامکیم شرف قادری صاحب کا غالباً اس کا ترجمہ ہے ریاض الصع کا اس کو لے لیا جائے اور اسے پڑے حدیث سے مبارکہ بڑے سازش سے انداز میں ترجمے کے مطابق آپ پڑھتے جائیں گے تو یہ حادیث ایسی ہے کہ صرف اس کو پڑھنا ہے اس میں دعائیں ہیں یہاں تک استخارے کا طریقہ بھی اس میں ہے یعنی کوئی بھی ایسا عمل کہ جو زندگی سے ہمارا تعلق ہے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے یعنی حقوق کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہ تمام نبی پاک یہ حادیث امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ نے ریاض الصالحین میں جمع کر دیے تو ہر اور پھر اس میں لطف یہ ہے کہ امام نووی نے ہر عنوان پر پہلے قرآن کی آیتیں بیان کی ہیں مثلا لباس سے متعلق ہیں مہمان کی عزت اور تقریم سے متعلق ہے تو مہمان کی عزت اور تقریم کے حوالے سے جتنی قرآن کی آیات ہیں حضرت عیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے یا کسی نبی کے مہمان کا ذکر ہے تو پہلے وہ آیات لے کر ہے نیت کا ہے تو نیت کے حوالے سے خلاص کے حوالے سے جتنی آیاتیں پہلے وہ آیات ہیں پھر اس کے بعد اس میں احادیث ہیں تو یوں انسان کو پورا ایک عنوان مل جاتا ہے اور اس ریاضحیم کو پڑھنے کے بعد عمل کی طرف نیک عمال کی طرف عمال صالح کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے دعا اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیقہ فرما اللہ سکنا محمد سکنا محمد وسلم اللہ ربنا تقبل منا ان تسم العلیم وطب علیہ القنطرحیم اللہ مربنہ تقب المن القن تسم العلیم وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ قَدَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ إِيمَانًا مُسْتَقِيمًا فَضْلًا دَائِمًا وَنَجْرًا رَحْمَدًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَقَلْبًا مُنَوَّرًا وَتَوْفِيقًا إِلَى الْخَيْرِ وَصَبْرًا جَمِيلًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وكذلك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد مبارك وسلم وصل الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمتك يا